for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 فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم السنة إثنى عشر شهر منها أربعة الحرم ثلاثة متفاليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مبر الذي بين الجمادى وشعبان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل عقدتا من لسانی افقہ قولی سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أمت العليم الحكيم اوصیکم ونفسی بتقوى اللہ والسمع والطاعة اسلامی بھائیو عزیزو اور دوستو میں سب سے پہلے خود کو اور پھر آپ سب کو تقوی احتیار کرنے کی نصیحت اور وسیعت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا دے گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف شفقت کرنے کے توفیق عطا فرما اسلامی بھائی عزیزوں اور ساتھیوں یہ ماہ محرم ہے آج محرم کی نو تاریخ ہے اور کل محرم کی دس تاریخ ہے جسے عاشورہ کہا جاتا ہے یا یوم عاشورہ کہا جاتا ہے یعنی محرم کا دسواں دن یہ ماہ محرم اللہ کے نزدیک سے پیدا کیے جانے کے وقت ہی اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کی تعداد بارہ بنائی اور ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے ہیں جن کی تقسیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث پاک میں یوں فرمائی کہ چار مہینے حرمت والے ہیں احترام والے ہیں ان چار مہینوں میں سے چار مہینے کون سے ہیں وہ چار مہینے کون سے ہیں ذلقاد محرم یہ تین مہینے کنٹینیو ہے برابر ہے اور ایک مہینہ حرمت والا مہینہ رجب کا ہے اللہ تبارک مطالعہ ان مہینوں کے بارے میں فرماتا ہے فلافیم ان مہینوں میں خاص کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو ان مہینوں میں خاص کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں یوں تو ظلم ہر مہینے میں ہر مہینے میں حرام ہے ہر وقت ہر دن حرام ہے لیکن جب کوئی وقت محترم ہوتا ہے اور کوئی جگہ محترم ہوتی ہے تو وہاں گناہوں کی شناعت اور گناہوں کی قباحت اور گناہوں کی برائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں میں خاص کر کے ظلم نہ کرنے سے منع فرمایا ہر طرح کا ظلم ہر طرح کا ظلم اس میں شامل ہے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی تخصیص نہیں کی معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ماہ محرم حرمت والا مہینہ ہے لہذا اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے اور اس کی یہ حرمت آج سے نہیں بلکہ آسمان اور زمین کے پیدا کیے جانے کے وقت ہی سے ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت یوں بیان فرمائی کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس مہینے کو منصوب فرمایا اور یہ بھی بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرض روزوں کے بعد رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے جیسا کہ ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعد رمضان شاہ راہ المحرم کے رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے ماہ محرم میں روزے کی تقصیص نہیں ہے اس حدیث کے اندر جتنے روزے آدمی رکھ سکے رکھ لے اس کی کوئی قید نہیں ہے لیکن فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے تو اس لیے اس مہینے کی حرمت اور بھی بڑھ جاتی ہے اور اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کیا ہے تمام مہینے اللہ کے ہیں بارہ مہینے اللہ کے ہیں رمضان بھی اللہ کا ہے شوال بھی اللہ کا ہے لیکن اس مہینے میں اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کی شہر اللہ المحرم اسی طرح سے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو اس مہینے کی ایک خصوصیت اور بالخصوص عشورہ کی دسویں تاریخ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن موسا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لا سے محفوظ فرمایا نجات عطا فرمائی جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے فرا الدا تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ جو ہے ہاں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ جو ہے دسویں تاریخ کی تعظیم کرتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم لوگ روزہ رکھتے ہو تو انہوں نے کہا بنی okay. کہ یہ وہ دن ہے جو بڑا اچھا دن ہے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرآون سے نجات عطا فرمائی اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسا علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو غرب کر دیا فسام موسیٰ تو موسا علیہ السلات وسلام نے اس دن روزہ رکھا ایک دوسری روایت میں ہے کہ شکر فنحن تعالیٰ صحیح مسلم کی روایت میں ہے موسا علیہ السلام والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ کے طور پر روزہ رکھا لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحنو احق منكم کہ ہم تم سے زیادہ موسا علیہ السلاق السلام کے اس شکرانے کو ادا کرنے کا حق رکھتے ہیں سنانچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی حکم دیا کہ تم لوگ بھی روزے روزہ رکھو تو معلوم یہ ہوا کہ دس تاریخ کی بڑی فضیلت ہے دسویں تاریخ کو اور اسی طرح سے مصرف احمد کی ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن نوح علیہ السلاط والسلام کی کشتی کو کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا یعنی طوفان ختم ہو گیا اور جودی پہاڑ پر نوح علیہ السلاۃ السلام کی کشتی ٹھہر گئی تو شکرانے کے طور پر نوح علیہ سلاط والسلام نے بھی روزہ رکھا تھا تو گویا کہ اس آشورہ کے دن کی فضیلت پہ پہلے سے پہ چلی آ رہی ہے اگر آگے نہیں تو کم از کم صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسا علیم کے زمانے سے اس کی فضیلت چلی آ رہی ہے اسی طرح سے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ جیسا کہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے دسویں تاریخ کا روزہ ہجرت سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے اور زمانے جاہلیت کے لوگ کفار مکہ وغیرہ بھی رکھا کرتے تھے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کتاب سے اس چیز کو سیکھا ہو یا اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلط کے زمانے سے کوئی چیز چلی آ رہی ہو لیکن بہرحال صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ ہجرت سے پہلے بھی مکہ میں رہا کر رکھا کرتے تھے یہ روزہ رکھا کرتے تھے تو گویا کہ اس کی فضیلت اور پہلے سے بھی ہے اسی طرح سے ایک حدیث ہے صحیح روایت ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ما رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم تفضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشورا وهذا الشهر یعنی شهر رمضان رواه البخاری تلاش کرتے ہوئے پایا یعنی جو روزے فضیلت والے ہیں ان روزوں میں سے سب سے زیادہ رمضان المبارک کے روزوں کو آ, روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے پایا اور اسی طرح سے آشورہ یعنی دسویں تاریخ دسویں محرم کے روزے کا اہتمام کرتے ہوئے میں, میں نے پایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلاش کرتے تھے یعنی اس کا اہتمام کرتے تھے چاند دیکھتے تھے اور پتہ لگاتے تھے کہ آج کون سی تاریخ ہے کس دن آشورہ پڑ رہا ہے اس طرح سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا میرے اس ایک روزے سے اس ایک روزے کا ثواب کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری غالب روایت ہے ارشاد فرمایا پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہو کہ میں اللہ تبارک وطالعہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس ایک روزے کے بدلے اللہ تبارک وطالیہ پچھلے ایک سال کے گناہ کو گناہوں کو معاف فرما دے گا تو میرے بھائی اور ساتھیو کل دسویں محرم ہے کل دسویں محرم ہے محرم کی دس تاریخ ہے اس دن کی فضیلت کیا ہے اور ساری فضیلتیں ہیں مس علیہ السلام نے رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا <coughs> اکرام نے روزہ رکھا اور اللہ تبارکوں اور ہمیں چاہیے کہ ہم سب گنہ گار ہیں قصوروار ہیں فتح کار ہے ہم سے گناہ ہوتے رہتے چلتے پھرتے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور تمام اوقات چاہیے راتوں دن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں تو ہم اس طرح کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں اور ان اعمال کے ذریعے سے نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی سے معاف کروائیں اور اپنے گناہوں کو کف اپنے گناہوں کا کفارہ بنائے ایک چیز اور یہاں پر خیال کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب صحابہ اکرام کو اللہ تبارک وہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور مدینہ کے یہودیوں کو دیکھا کہ اس دن جو ہے وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اس دن کے تعظیم کرتے ہیں اس دن وہ خوشی مناتے ہیں تو صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہودی کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ عل ان کی مخالفت کا حکم دیا اور فرمایا صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا اگر باقی رہا میں اگلے سال تک تو میں نو محرم کو نوی محرم کو یا نو محرم کو بھی میں روزہ رکھوں گا گویا کہ دس تو ثابت ہے اور ایک روزہ اس سے پہلے بھی رکھوں گا تاکہ ہمارے روزوں میں اور یہودیوں اور اہل کتاب کے روزے میں فرق ہو جائے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح سے بھی غیر قوموں کی مشابہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی یہاں تک کہ عبادت میں بھی اجازت نہیں دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں ایک نو تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا لہذا مصنون اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ نو دس کو روزہ رکھے لیکن اگر نو کو کوئی نہیں رکھ سکا فوت ہو گیا جیسے کہ یہ موضوع جو ہے پچھلے جمعہ ہی کو بیان کرنا تھا اس کو اشارہ کر دیتے تو آج لوگ روزہ رکھتے لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ ہو لیکن اگر کسی سے فوٹ ہو گیا نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے تو دس کو روزہ رکھے اور چاہے تو گیارہ کو بھی رکھ لے بعض اہل علم نے کہا کہ گیارہ کو رکھ لیں گے تب بھی یہودیوں کی مخالفت ہے ہو جائے گی کہ ایک روزہ نہیں رکھا ہے بلکہ کیا ہے ہاں دو روزہ رکھا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس روزے کا اہتمام کریں یہ ہے ماہ محرم کی میرے بھائیو عزیزو اور عزیزوں اور ساتھیوں قرآن حدیث کی روشنی میں اس مہینے کی یا اس کیا کہتے ہیں ماہ محرم کی فضیلت ہے رہا مسئلہ یہ کہ اس ماہ مبارک کو ایک مخصوص طبقے نے مسلمانوں کی طرف اسلام کی طرف ایک منسوب فرقہ ایک منسوب فرقے نے اس ماہ محرم کو ایک دوسرا رنگ دے دیا ہے جو رنگ اسلامی رنگ نہیں ہے غور کیجئے گا میرے الفاظ پر اس ماہ محرم کو اس مخصوص سرقے نے دوسرا رنگ دے دیا ہے جو اسلامی اور شرعی رنگ نہیں ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یا اس کے بارے میں وہ باتیں نہیں بتائی اعمال کرنے کا حکم نہیں دیا آج جو اعمال جو بدعات جو رسم و رواج اور جو خرافات یہ قوم کرتی ہے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں دسویں محرم کی فضیلت آپ سب لوگوں نے سماپت کر اتفاقیہ طور پر نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی ال کی شہادت کا واقعہ اس دن پیش آ گیا اور یہ شہادت کا واقعہ کب پیش آیا ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں صحابہ اکرام کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی مدت کے لیے غالباً چھ سات مہینے کے لیے خلیفہ بنائے گئے انہوں نے اپنی یہ خلافت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کے سپر ذکر دی ان کے حق میں ترازل کر لیا کہ آپ یہ خلافت سمجھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عنہ کو کس میں خلافت دی تھی کس میں یہ خلافت توپی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اور اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نقص ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حضرت حصر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا یا میرے اس بیٹے کے بریے سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دو بڑی جمعاتوں میں صلح کرا دے گا سبحان اللہ حضرت عمیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارحو اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے درمیان آپ سب لوگوں کو معلوم ہے اختلاف پیدا ہو گیا تھا لیکن یہ اختلاف حضرت حسن نبی اللہ تعالی ال کے ذریعے سے خطے ہو, ہو گئی اور تمام مسلمان جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت حسن نبی اللہ تعالیٰ ارہو کی طرف سے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, عنہ کی, طرف رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو مسلمان اور جو صحابہ تھے سب لوگ اس پر متفق ہو گئے اور اتفاق رائے سے سب لوگوں نے جب حضرت حسن سے رسول رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیا اور ان کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تو تمام صحابہ اور تمام مسلمانوں کی جماعت صحابہ اور صاف کی جو جماعت تھی سب لوگوں نے اتفاق کر لیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر جو کہ کاتب وحی بھی ہے اور امت کے ماموں بھی ہیں امت کے مامو بھی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی تو اس طرح سے امت کے مامو بھی ہے قاتبِ وحی بھی ہے صحابیِ رسول بھی ہے اور مسلمانوں کے امیر بھی ہے خلیفہ بھی ہے یہ چار چار خصوصیات اللہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی مقام اور مرتبہ اونچا ملا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اور آپ کے نسبتی برادر حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیس سالوں تک ہلاکت کی کتنے سالوں تک بیس سالوں تک اور اس بیچ کسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا کوئی فتنہ نہیں اٹھا کسی طرح کا فتنہ نہیں اٹھا سب کو بالکل سر خراب کر کے رکھ دیا انہوں نے پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بعض صحابہ اکرام سے بہت سارے جو ملک شام میں تھے اور دوسری جگہوں پر تھے ان سے مشورہ لے کر کے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا تمام صحابہ اکرام نے اتفاق کر لیا اور بیعت کر لی صرف ایک دو صحابہ نے بیعت نہیں کی جن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جس کو امیر معاویہ نے خلیفہ بنایا ہے تمام صحابہ اکرام نے اتفاق کیا ہے اس کے خلاف بغاوت نہ کرو تم لوگ تو بہرحال حضرت حسن اللہ حسین حسین نبی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیعت نہیں کیا اور خاموشی سے مکہ مدینہ سے مکہ چلے گئے اور پھر مکہ میں حج کے موقع پر کوفہ والوں کے بے شمار کئی ہزار خطوط آئے کہ آپ یہاں کوفہ تشریف لے آئے لے آئے ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے بہت سارے صحابہ کرام نے ابو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور بہت سارے صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کو وہاں جانے سے روکا لیکن بہرحال وہ نہیں مانے نہیں ان کو نہیں سمجھ میں آیا تو نہیں رکیا اور چلے گئے بہرحال اور جو واقعہ پیش آیا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دس تاریخ کو میدان کربلا میں یہ واقعہ پیش آ گیا اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے حضرت حسین نبی اللہ تعالی عنہ نے سمجھ لیا کہ ان کوفہ والوں نے ہمیں دھوکہ دیا اور کیجیے گا اور کیسے پتا کہ انہوں نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو جب بھیجا کوفہ تو جو لوگ جن لوگوں نے حضرت حسین مدی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جب ابن ریاض آیا وہاں پر گورنر ہاؤس پر تو اس نے ڈرایا دھمکایا تو کوفہ کے جتنے حضرت حسین مدی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دم بھرنے والے شیعہ تھے سب لوگ پھر گئے سب لوگ پھٹ گئے حضرت مسلم بن عقیل کو بھی چھوڑ دیا وہ بھی دردناک انداز میں شہید کر دیے گئے قتل کر دیے گئے حضرت حسین ندی اللہ تعالیٰ علہ کو راستے ہی میں پتہ چلا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ اب میں کوفہ نہیں جاؤں گا آؤ واپس چلتے ہیں کوفہ کے حالات ہمارے لیے سازدار نہیں ہے لیکن مسلم عقیل کے جو گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں واپس مجبور حضرت حسین ندی اللہ تعالیٰ کو وہاں تک پڑا جب وہاں پہنچے تو وہاں حالات کچھ اور نظر آئے پورا حضرت حسین نبی اللہ تعالی عنہ کے خلاف پڑا تھا وہ تلواریں جو حضرت حسین اللہ تعالیٰ عنہ کی کے لیے وعدے کی کرتی تھی اور جس کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے خلاف لڑیں گے مریں گے آپ کا ساتھ دیں گے کسی کو خلیفہ نہیں مانیں گے وہ تلواریں حضرت حسین نبی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور ان کے سامنے کھڑی تھی ننگی تلواریں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کو اس سمن میں بات آ گئی کہ ہم سے چوک ہو گئی ہم کو نہیں آنا چاہیے تھا یہاں انہوں نے تین باتیں رکھی اور یہ باتیں تاریخ کے صحیح حوالے سے اور شیوں کی کتابوں کے اندر بھی یہ حوالے موجود ہیں اور یہ باتیں موجود ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کے سامنے تین باتیں رکھی کہا کہ یا تو مجھے جہاں سے میں آیا ہوں جانے دو ہمارے پورے قافلے کو جانے دو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں جانے دیں یہ شرط منظور نہیں ہے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہمیں اسلامی سرحد پر بھیج دو ہمیں جانے دو ہم جا کر جب ہم وہاں جا کر کے اسلامی حدود کی حفاظت کریں گے وہاں کے لیے بھی اجازت نہیں بھی لی یہ شرط بھی منظور نہیں ہوئی حضرت حسین نبی اللہ تعالی علو نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں مجھے یزید کے پاس جانے دو ملک شام جانے دو, میں وہاں جا کر کے ان کے ہاتھ پر بیت کر لوں گا تاریخ شاہد ہے حضرت حسین اللہ تعالیٰ عنہ اور میں اس کے ان کے ہاتھ پر بیت کر لوں گا ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی کوئی خرچ منظور نہیں کیوں کہ پلاننگ پہلے سے تھی کہ خاندان نبوت کے شراخ کو بجا دیا جائے کون لوگ تھے یہ یہی کوفہ والے تھے جو اصلے میں کون ہے معلوم ہے آپ کو عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہے ان لوگوں نے حضرت حسین نضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خلاف کھڑے ہو کر کے اور حضرت حسین نضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کروا دیا اور اس کی گواہی زین العابدین جس کو بیمار مارے کہا جاتا ہے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے خود اپنی زبانی دیا ان, کے ان کا گزر کوفہ سے ہوا کہا جان یہ کوفہ والے رو کیوں رہے ہیں کہا بیٹا تمہارے باپ کی وفات پر رو رہے ہیں شہادت پر رو رہے ہیں انہوں نے اپنی نگاہوں سے کوفہ کا ایے, میدان کربلا کا سارا منظر دیکھا تھا کہا اما جان میرے بابا جان کو ان کوفہ والوں ہی نے تو شہید کیا ہے انہوں نے ہی تو قتل کیا ہے اب یہ ظالم روکس پر رہے ہیں آج مگر بس کے آسو بہا کر کے وہ محرم شروع ہوتا ہے تو ہوں ہوں شروع کر دیتے ہیں رونا دھونا شروع کر دیتے اور مجلسیں منعقد کی جاتی ہے اور حسین مدی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی بیان کی جاتی ہے اور کیا کہتے ہیں اور کس کی کس کی سب کہانیاں روتے دھوتے ہیں یہ اپنے گناہوں کو چھپانا چاہتے ہیں پوری تاریخ میں اپنے گناہوں کو چھپانا چاہتے ہیں جو گنا انہوں نے کیا نواس رسول کی شہادت کا اس کو چھپانا چاہتے ہیں اور مگر مک کے آنسو بہانے بہا رہے ہیں اور کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ کسی کی وفات پر سالوں سال مدتوں تک سوگ مناتے رہو روتے رہو اور اس کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہو روتے روتے پیٹتے رہو نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے سوگ منانے کی صرف تین دن کی اجازت دی ہے اور وہ بھی عورتوں کو سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو اس کے لیے چار مہینہ دس دن ہے میرے بھائیوں اور کسی چیز کا ثبوت نہیں اور آج یہ تما جو مارتے ہیں گریبان چاک کرتے ہیں زخمی کرتے ہیں پیٹھوں کو اور جو ہے سینے پر کیا کہ سینے کو پیٹتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمانے جاہلیت کے اعمال ہے جس نے یہ سب اعمال کیا اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے من کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جو گرواز چاک کرے کسی مصیبت کے موقع پر یا اسی طرح سے چہرے پر تماچے مارے وہ ہم میں سے نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت پہلے فرما دیا تھا یہ ہم میں سے نہیں ہے ان کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رکھتے ہیں اصل میں اہل بیت کے صحیح دشمن دشمن یہی ہے اللہ مبارک مطالعہ ہم سنت والجماعت کو جاگنے کی اور ان کے حقائق سے آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے بڑی سیاہ تاریخ ہے میرے بھائیوں ان لوگوں کی جتنا انہوں نے نقصان پہنچایا ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو اتنا کسی نے نقصان نہیں پہنچایا ہے اور آج بھی مختلف انداز سے یہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ لوگ یہاں سعودی عربیہ میں رہتے ہیں آپ لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ ہرمائش شریف جرائم ان, ان, ان کیونت کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی سعودی عربیہ کا سخت نوقف ہے یہ ہر کرنا چاہتے ہیں یہ ظالم چاہتے ہیں کہ صاحب ان کی حکومت یہاں پر ہو جائے تو حضرت و عمر اور عائشہ اور ہفتہ اور وغیرہ کو ان کی قبروں سے نوز باللہ ہی نکال کر کے ان کو جلانا اور ان کو رد کرنا چاہتے ہیں نوز ان کے یہ ناپاک ارادے ہیں ہمیں ان کی ان ساری نکالی ہوئی تو اور رسم الرواز کے پیچھے دوڑنا نہیں چاہیے ہم سنت والجماعت کہنے والے بھی ماہ محرم شروع ہوتے ہی بہت ساری راگیں الاپنا شروع کر دیتے ہیں مسجدوں ممبر محراب کو اور جب سے جلوس کو یہ اپنانا شروع کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان سے متاثر ہو کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں لالا بنا اور کیا کیا کہتے ہیں؟ یزید نے نہیں کہا تھا ہاں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ رہو رسول کو شہید کر دو بلکہ ہاں ان کو خبر ملی سب سے پہلے انہوں ہم کا اظہار کیا کہ تم لوگوں نے کیے کیا کر ڈالا اور پھر حضرت حسین اللہ کے کے خاندان کے جو بقیہ لوگ تھے ان کو اپنے پاس بلایا اور سب کچھ جو کچھ کرنا تھا بہرحال انہوں نے و عزت کیا اور عزت کے ساتھ ان کو مدینہ بھی ان کے مقام پر تو آج تاریخ شیعوں نے بہت بدل ڈالی ہے ہمیں بھی نہیں معلوم ہم بھی پتہ نہیں کیا کیا ہاں کہتے چلے جاتے ہیں اور یہ شعر تو بہت مشہور ہے کہ ہاں اسلام زندہ ہوتا ہے ہاں قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو ہاں اسلام کی کوئی لڑائی کربلا میں نہیں تھی کی. بات کیجیے گا اگر اسلام کی لڑائی ہوتی ہے تو صحابہ کرام مدینہ سے مکہ سے اور تمام جگہوں سے کر کے چلے آتے کہ چلو جہاد ہو رہا ہے اسلام ضائع ہو جا رہا ہے اسلام ختم ہو رہا ہے اسلام خطرے میں ہے تمام صحاب کر کے چلے آتے یہ اصل میں یہ اشتہاد تھا حضرت حسین جو کچھ بھی بہرحال اشتہادی طور پر احساس آخری زندگی میں آخری وقت میں ہو گیا تھا اللہ تبارک سے دعا ہے کہ ہمیں اسماع محرم کی عظمت کو پہچاننے کی توقع قطع فرما اسماع محرم کے اندر فضیلت جو فضیلت ہے اس کو حاصل کرنے کے توفیق قطع فرما روزے رکھنے کی توقع قطع فرما نو تاریخ اور تاریخ کا کا روزہ رکھنے کے توفیع قطع فرما اور اے بار ہم سب کو تمام اسماہ مبارک میں جو بدعتیں ہوتی ہیں پرہیز کرنے کی فرما اور دلوں کو صاف کر دے اور محبت کرنے کی اور